اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تراء الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل كي يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت قد امروا ان يكفروا به وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف تو آپ منافقوں تو, کو تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کی ہاتھوں کی لائے ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا الَّذین فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم قولاً بلیغا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے لہذا اے نبی آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی باتیں کہیں برحیم اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا تو, تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ <خص konuş> <قصار> آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ ورسول رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو کہتے ہیں سمعنا و ہم نے سنا اور اطاعت کی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ الا اکہم یہی لوگ کامیاب ہیں پھر یعنی جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے اتابِ الٰی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں ہم سے فیصلہ کروائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور ملاب کرانا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھی ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو و درگزر واض و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے بھی ناکام بنانے کی سائی جاننی چاہیے مطلب جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو و درگزر واز و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے بھی ناکام بنانے کی سائی کی جانی چاہیے پھر مغفرت کے لیے بارگاہ الہی ہی میں توبہ و استغفار ضروری اور کافی ہے لیکن یہاں ان کو کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے یہ اس لیے کہ چونکہ انہوں نے فصل خصومات جھگڑوں کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کیا تھا اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ کے پاس آنے کی تاکید کی ظاہر بات ہے کہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی اس ہدایت کا تعلق صرف آپ کی زندگی سے تھا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی روزہ نبوی پر استغفار کے لیے حاضری ایسے ہی ہی ایسے ایسی ہی ہے جیسے آپ کی زندگی میں تھی لیکن آج بھی روزہ نبوی پر استغفار کے لیے حاضری ایسی ہی ہے جیسے آپ کی زندگی میں تھی انہ و اَََََََََََََ اللہ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہانہ تفسیر سے محفوظ رکھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُونَ كَ فِي مَا ثم لا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا چنانچہ اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنی پائے نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلنفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قليلا منهم اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہ کرتا اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا وََ اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے و لََ مستقیم اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس آیت کی شان نظول میں ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کروانے گیا جس پر حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا لیکن سلداً یہ واقعہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی وضاحت کی ہے صحیح واقعہ یہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات تھے اور ایک آدمی کا کھیت کھیت سے رابط کرنے والے نالے کھالا کے پانی پر جھگڑا ہو گیا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا آپ نے صورت حال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا جس پر دوسری آدمی جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھپی زاد ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 4585 ہزار آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو کجا دل میں انقباس بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے یہ آیت بھی منکرین حدیث کے لیے تو ہے یہ آیت بھی منکرین حدیث کے لیے تو ہے ہی دیگر افراد کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح سے انقباس ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں یا اس کی یا اس کی دو راز کار تعویل کر کے یا سکا راویوں کو ضعیف باور کرا کے مسترد کرنے کی مضموم صحیح کرتے ہیں پھر آیت میں انہیں نافرمان قسم کے لوگوں کی جبلت ردیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرمایا ہے جو یقینا واقعات کے مطابق ہے مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے اس کے احکامات بھی آسان ہیں اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو کیونکہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معاشیت سے کم ہو جاتا ہے نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا اور بدی سے بدی متولد۔ مطلب پیدا ہوتی ہے یعنی اس کا راستہ کشادہ اور آسان ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يطع اللہ والرسول اور جو کوئی اللہ اور رسول کی تات کرے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی امبیا صدیقین شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے ذلك الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا الَّذین ثبات او جميعا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر تم الگ الگ دستوں کے شکل میں یا یعنی اکٹھے ہو کر نکلو و این اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا ولئن اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا پھر جو لوگ آخرت کا بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بڑا بہت بڑا اجر دیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اللہ و رسول کی اطاعت کا صلا بتلایا جا رہا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے المر من احبہ بہاوالِ صحیح بخاری حدیث نمبر 6168 اور و صحیح مسلم حدیث نمبر 2640 آدمی انہیں کی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے اس کے شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت و رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمایا بہوال ابن کثیر بعض صحاب کرام نے بطور خاص بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی اسل کا مرافقت ہے کفل جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی فنی علی نفسی کبھی کثرت ہی سجود صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو انانوے پستم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو علاوہ از ایک اور حدیث ہے اتائجر الصدوق الامین و صدیقین بحال جامع اخترمیدی حدیث نمبر بارہ سو نو مطلب راست باز امانت دار تاجر امبیا و صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا <تصفح> صدیقیت کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے نبوت کے بعد اس کا مقام ہے امت, محمد... امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے ممتاز ہیں اور اسی لیے بالاتفاق غیر ام... غیر امبیا میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کوتاہی نہ کرے پھر حذرکم اپنا بچاؤ اختیار کرو اسلحہ اور سامان جنگ اور دیگر ذرائع سے پھر یہ منافقین کا ذکر ہے نکلنے میں دیر کرنے کا مطلب جہاد میں جانے سے گریز کرنا اور پیچھے رہنا ہے پھر یعنی جنگ میں فتح و غلبہ اور غنیمت پھر یعنی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہے پھر یعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرتا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے پھر شرع یشری کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے فلیو قاتل کا فائل الدین بنے گا لیکن اگر اس کے معنی خریدنے کے کیے جائیں تو اس صورت میں الدینہ مفغول بنے گا اور فلی قاتل کا راہ جہاد میں کوچ کرنے والے مومن محضوف ہوگا مطلب ہوگا مومن ان لوگوں سے لڑے جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر دیا مراد منافقین اور کافر ہیں ابن کثیر نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتها وما لكم لا تقاتلون فی سبيل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اور اے مسلمانو تمہ کیا ہوگا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کے خاطر اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کے اس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر فرما الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِنُونَ في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِنُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ تاقوت مطلب شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے <سطور> <سطور> لولا الى اجل قریب قل متاع لمن ولا اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوۃ دو پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یا وہ اس سے بھی بڑھ کر خوف زدہ تھا اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی تو نے ہمیں کچھ مدد تک کچھ مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیز گاری اختیار کی اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف ظالموں کی بستی سے مراد نزول کے اعتبار سے مکہ ہے ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر بوڑھے مرد عورتیں اور بچے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان کمزور لوگوں کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور نرغ کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں اور یہ جہاد اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب ایک نظم اور امیر کے ماتحت ہو پھر مومن اور کافر دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے محض طلب دنیا یا ہوا سے ملک گیری کی خاطر نہیں جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں پھر مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تغوتی مقاصد کے ہیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ ہیلے نہیں ٹھہر سکتے پھر مکہ میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روکے رکھا گیا اور دو باتوں کی تاکید کی جا رہی ہے ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور افو و گزر سے کام لیں دوسرا یہ کہ نماز زکوٰۃ اور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مشتمع ہو گئی تو پھر انہیں انہیں کی کی اجازت دے دی گئی اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کیا اس پر آیت میں مکی دور کی ان کی آرزو یا ان کی آرزو یاد دلا کر کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان حکم حکم جہاد سن کر خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں جب کہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے جب کہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے آیت قرآن میں تحریف آیت کا پہلا حصہ جس میں کف دیا لڑائی سے ہاتھ روکنے رکھنے کا حکم ہے اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں رکوع سے اٹھنے وقت رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی حالت میں ہاتھوں کو روک رکھنے کا حکم دیا ہے یہ ایک انتہائی غلط اور واحیہت استدلال ہے اس کے لیے ان صاحب نے آیت کے الفاظ میں بھی تحریف کی اور معنی میں بھی یعنی لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف سے کام لیا ہے دیکھیے صفدر اوکاڑوی کی کتاب مسئلہ تحقیق رف الدین در مجموعہ رسائل اوکاڑوی آدن اللہ ہوں اس قسم کی گھٹیا حرکت کسی مسلمان عالم کی شایان شان نہیں اس سے قبل ایک اور عالم نے اس بات تقلید کے لیے تحریف لفظی و مانوی کا ارتکاب کیا دیکھیے اضاحلادلََََََََََ پھر اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس حکم کو کچھ اور مدت کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا یعنی اجل اجل قریب سے مراد موت یا فرض جہاد کی مدت ہے بحوال تفسیر ابن کثیر